آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو آیات کریمہ جو ہیں یہاں پر اس میں بھی بلا واسطہ خطاب اہل کتاب کو ہے کیونکہ اہل کتاب کے پاس جو کتابیں موجود تھیں ان میں کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق واضح خبریں موجود تھیں واضح آیات کریمہ موجود, تھی موجود تھیں عقل صد اسلام کے اساف شریفہ موجود تھے تو پھر انہوں نے یہاں آ کر دو مسئلے اور کھڑے کر دیے ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ کعب کا تعلق نہیں ہے حضرت سعید ابراہیم علیہ نبی و علیہ صاحب السلام کے ساتھ تو دوسرا انہوں نے کہا اب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں تو پھر ملت ابراہیم میں تو بہت ساری چیزیں حرام تھیں تم انہیں حلال ٹھہرائے پھرتے ہو جیسے اون کا گوشت ہو گیا اونٹ کا دودھ ہو گیا وہ تم حلال کہتے پھرتے ہو یعنی کہ یہ دو باتیں انہوں نے کی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَقْفِرُونَ بِي آیَاتِ اللَّهِ فرمایا اے اہلِ کتاب کیوں تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالی کی آیتوں کا یعنی یہ انہیں معلوم تھا کہ براہیم علیہ السلام جو ہیں انہی کی ان کے جو شہادے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں کی اولاد پاک میں سے کریمہ تشریف لائے سمجھتے تھے کہ کعبہ مشرفہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں یہ جانتے تھے اس بات کو کتابوں میں یہ بات موجود تھی اللہ تبارک و تارانے تم اب انکار کیوں کر رہے ہو لے دھمکی دی میں جانتا ہوں سارا کچھ سارا میرے علم میں دیکھ رہا ہوں نے ارشا فرمایا جی اللہ۔ من آ مانا تبغا رب تبارک تعالیٰ نے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو من آ مانا جو یہ مان لایا ہے اللہ کے تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے نا یہ وس سے پیدا کر کے یہ جناب اعتراضات وارد کر کے لوگوں کو دلوں میں شک کو شبہات پیدا کر کے جیسے یہودیوں کا طریقہ آج تک ختم نہیں ہوا آج بھی ان کا طریقہ وہی ہے یہودیوں کا یہودی آج بھی مستشرقین جو ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں کیونکہ اتنی یعنی ہمارے لوگوں کو اتنا بول اس کام سے غرض نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے انہوں نے بہت بڑے بڑے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے یہودی ہمارا دین پڑھتے ہیں شریعت پڑھتے ہیں ہمارے بہت سارے مولویوں سے زیادہ جانتے ہیں ہماری شریعت کے بارے میں پھر جناب وہ اپنے لوگوں کو ہمارے اندر بھیجتے ہیں وہ آ کر کے مسلمانوں کو پھر خراب کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو یہاں کے پاکستان کے ایک عالم تھے وہ گئے وہاں, جورڈن، وہاں سے پھر وہ فلسطین گئے فلسطین جب گئے تو انہیں کچھ نوجوان ملے بالکل اسلامی ہولے میں داڑھی ان کی بڑی یعنی کہ مکمل داڑھی ان کی سر پہ جناب امام میں بندے ہوئے ان سے بات کی تو وہ بڑے فکی مسائل پہ ایسی فر, فر باس کرتے تھے عربی زبان فصیح عربی زبان میں اور جناب احادیث پر اصول حدیث پر جو بھی موضوع شروع کرتے ہیں وہ بولنے بولتے چلے جاتے ہیں عالم نے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ہم تو مسلک سے باہر نہیں نہ آئے ابھی تک ہم انہیں باتوں میں الجھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ حنفی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں عملی ہیں کیا ہیں انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں ہم کیا ہیں یہودی ہیں وہ عالم کہتے ہیں میں حیران ہو گیا میں نے کہا آپ نے پھر کہاں سے یہ سارا سیکھا آپ تو یہودی ہیں آپ کو کس نے پڑھایا انہوں نے کہا ہم الاضر مشر سے پڑھ کے آئے ہیں علاضر سے پڑھ کے آئے ہیں جو مسلمانوں کا ادارہ بہت بڑا وہاں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں ان کا پھر آپ نے کیوں پڑھایا کیا کریں گے انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کے علاقوں میں جائیں گے وہاں جا کے ہم کام کریں گے بتائیں مسلمانوں کے علاقوں میں جائیں گے وہاں جا کے مسلمانوں کو پھر دین سے دور کریں گے انہوں نے اتنی مہارت حاصل کی ہے دین کے اندر اور یہیں پہ باغی سارا چھوڑیں یہ افغانستان کے اندر ایک بندہ آیا نا یہاں پہ ایک انگریز تھا وہ آگے حاکم لگا وہ آگے حاکم لگا تو انہوں نے مقرر کیا امریکہ نے وہ آگے لگا حاکم تو وہاں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے جناب دھڑا دھڑ بول رہا ہے پشتو پشتو بول رہا ہے فارسی بول رہا ہے فرفٹ فر انہوں نے ایک بندے نے پوچھ لیا اس سے کہ آپ کو یہ پشتو فارسی کیسے آتی ہے اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے میں دو سال فلانا علاقے میں مسجد میں امام رہ کے گیا ہوں اس وقت داڑی میں آیا تھا، اب جناب بغیر داڑی کیا ہے دیرہ غازی خان کے اندر 18 سال یہودی امام رہا کسی کو پتہ ہی نہیں اٹھارہ سال یہودی امامت کرتا تھا باقی چھوڑیں یہیں پہ اپنے بھیکے وال کے علاقے میں مجھے ایک دوست نے بتایا وہاں کا بھیکے وال کا اس نے بتایا کہ بھیکے وال کے کوئی مسجد تھی وہاں پہ دو سال پورے کے سکھ امام رہا ہے پر کسی کو پتہ ہی نہیں ا اے بھائی وہ کہتے ہیں نا اگر رہنا ہے نا دنیا میں تو پھر اب پہچان پیدا کر ہیں یہاں لباس خیزر میں ہزاروں رازن پھرتے ہیں کپڑے چوگے جناب بزرگوں والے اور اندر سے یہودی اندر سے کافر اندر سے سیک اندر سے کافر ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اور یہ کام جو ہے نا নবাব اپ چھتاری اس کا قصہ اپ دیکھیں ہماری کتاب جو ہے نا حدیث چیمہودسین کی نظر میں اپ پڑھ کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اپ کے نواب چھتاری کو یہاں پہ رہ گیا تھا ان کا انگریز حاکم تھا یہ لندن گئے وہاں کسی کانفرنس میں تو اس نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک شاہ دکھاتا ہوں نواب چھتاری کو وہ لے کر گیا پہلے اس نے پرمیشن لی وہاں سے اپنے نام کی اور اس کے نام کی چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گیا بالکل بیابان جنگل کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ وہاں سے جناب آگے گئے گاڑی چلتی جا رہی چلتی جا رہی ہے ایک بہت بڑا گیٹ ہے وہاں پہ جا کے گاڑی اندر داخل کی گاڑی وہی ٹھہر گئی آگے انہوں نے نئی کار دی کچھ سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے اس پہ بیٹھ گئے ہو عالم ہے کوئی نہیں ہے وہاں پہ پھر آگے چلتی جا رہی ہے اس گیٹ کے اندر بھی پھر چلتی جا رہی گاڑی بھاگتی جا رہی ہے آگے جا کے بہت بڑا ادارہ آیا اس انگریز نے پہلے کہا نواب اب چتاری کو اس نے کہا خبردار یہاں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی کسی سے کچھ پوچھنا نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے وہاں جب پہنچے تو بہت بڑا عالیشان مدرسہ ہے کہیں بخاری پڑھائی جا رہی کہیں مسلم پڑھائی جا رہی کہیں حدیث شریف پہ اصول حدیث پہ اصول تفسیر پہ باس ہو رہی ہے مباحثے ہو رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے باہ ہم لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں سارے وہ نواب چھتاری کہتے کہ بچے, نوجوان کو پکڑ کے میں پوچھنے لگا اس نے کہا نو. پوچھ رہا نہیں ہے اسے میں نے منع کیا تھا وہ جب وہاں سے نکلا باہر تو اس نے کہا کہ یار مجھے تو بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے اگر یہ بچے ہیں دین پڑھ رہے ہیں تو اس طرح چھپ کے کیوں اتنی سیکورٹی میں کیوں اتنے جنگل میں کیوں بیابان میں کیوں اتنے گرانے میں کیوں اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ ان میں سے نہ ایک پڑھانے والا مسلمان نہ پڑھنے والا مسلمان اس نے کہا سارے یہ حدود نے سارا کے بچے ہیں یہ دین آپ کا پڑھ رہے ہیں پھر یہ مسلمانوں کے مساجد میں جائیں گے مسلمانوں کے علاقے میں جائیں گے ان کو مشنری جو ہے وہ سارا پیسہ دے گی پیچھے سے فنڈ پہنچائے گی یہ وہاں جا کے رہیں گے مسلمان مولوی جو ہیں وہ بیچارے غریب ان کو نہ ان کی حکومت دے گی نہ ان کی عوام دے گی وہ کہیں گے یہ پیسے دیں تو کام کریں اور یہ جا کے وہاں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے یہ کہیں گے یار کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف خدا رسول کے لیے آپ کو نمازیں پڑھائیں گے آپ کی خدمت کریں گے کہا کہ لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر یہ لوگوں کو جو نظر آتی ہیں وہاں وہی گھومتا رہتا ہے اس کی آنکھوں پہ وہ چڑھا دیتے ہیں ڈھکن وہ سمجھتا ہے کہ بس میں جناب ابھی لاہور سے ہوں ملتان پہنچ گیا جب ڈکن کھولتے تو ہنجراب والی کھڑا ہوتا ہے وہ ہے نہیں ایسا گدا وہی کھڑا ہوتا ہے گدا ایک شہر سے دوسری شہر کبھی ٹرانسفر نہیں ہوا وہ ادھر رہتا ہے تو خدا کے لیے اگر کھولیں آپ ان کے مشرقین کے, کے ساسوں کو سمجھیں دشمن دو طرح سے حملہ ہوا رہا ہے آج علیہ السلام پر ایک حملہ تو یہ ہے کہ اندر سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے فتنہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف حملہ آوا رہا ہے ہمارے ہی مسلمانوں کو ہمارے خلاف لا رہا ہے پڑنے والے ہمارے خلاف کلمہ پڑنے والے آج کس طرح کفری قانون ہم پر نافذ کر رہے ہیں نام نہیں ہاتھ کلما پڑنے والے وہ کب کے اسلام کو چھوڑ چکے ہیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ان کا نہ ان کے ووٹروں سپورٹروں کا جن کو سارا پتہ ہے باوجود اس کے پھر ان کے ساتھ پڑے حالات اب ایک طرف وہ دشمن ہے کافر یہودی یہودی کے دو طریقے ہیں ایک طرف سے اندر کھاتے وہی دشمنی پھیلاتا ہے کہ جناب اندر سے بندے اپنے تیار کر کے خیر خواہ کا روپ دھار کے جیسے مرزا قادیانی جو ہے اسلام کا خیر خواہ بنا جی نصرانیوں سے مناظرے کرنے لگا مناظرے کرتے کرتے آخر میں آ کے نبوت کا کے دعویٰ کر بیٹھا بغیر ایسے جناب ایسے خیر خواہ کو روپ دھارا اس نے کہ بعد میں جناب بہت بڑا اجتہا ثابت ہوا آج تک مسلمان جو ہیں اس کے فتنے کو نہیں پہچان سکے اس کے سر کو نہیں کوٹ سکے آج تک آج تک اس کا جناب سر اور اس کے سر کا زہر جو ہے وہ جناب پھیلتا جا رہا ہے مسلمانوں کے دماغوں کو جناب وہ جراثیم سے آلودہ کر رہا ہے وہ کفر سے, سے بے دینی سے دینیت سے الحاظ سے سیکولرزم سے اس طرح کی چیزوں سے وہ جناب مسلمانوں کے ذہنوں کو گدلہ کر رہا ہے جن وہ مولوی لوگ جو بڑے متصلف تھے دین کے اندر آج وہ بھی ان کی بھی چولیں ہل گئی ہیں وہ بھی اے بیٹھے ہیں دینی متین پر ان کا بھی ایمان نہیں رہا وہ بھی آپ سر کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب یہ قرآن پڑھ کے مارے گئے ہیں ہم تو ہے ہاں ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں رہی تو یہ بات ایسے نہیں ہوئی بھائی سمجھایا نا مسئلہ تو اس لیے یہ دشمن ہے ہمارا بڑے دیر سے کاش ہم سمجھے اس بات کو دیکھیں گے جی اگلی آئے مبارکات اللہ تبارک وطال تب ہیں جیسے انہوں نے دو اعتراض وارد کیے تھے انہوں نے دو کیے تھے اللہ تبارک وطال نے کتنی آیات کریما ناز فرمائی یار کیا ہم ان آیات کریمہ کی روشنی میں موجودہ دور کے مستشرقین جو ہیں انہوں نے پورا ادارہ بنایا ہے استشراک کے نام سے پورے ادارے ہیں یہودیوں کے نصرانیوں کے بہت بڑے بڑے مراکز ہیں کروڑوں ڈالر ان کے سالانہ خرچے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے ریسرچ اسکالر بٹھائے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں اسلام کی کتابوں کو پڑھ کر کے رسول اللہ علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں شرائ حق کا شریعت مبارکہ پر اعتراض کر رہے ہیں لیکن مجال ہے کہ ہمیں سمجھ آئے ان کی اور انہی کی کتابیں انہی کا گھولا ہوا گند جو ہے ہمارے موجودہ دور کا لبرل سیکولر طبقہ ٹی وی میں بیٹھا اینکر دانشور جو ہے اپنے آپ کو فلسفی جاننے والے لوگ یہ سارے کے سارے انہی کا گند پڑھ کے اسلام پر حملہ ہوا ہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی ٹی وی میں بیٹھا ہے بندہ وہ بندہ جو لچا کپتا ہے یار سارا ڈرامے بناتا ہے ہے وہ بھی بھی بیٹھا اسے نکاح پہ اسے بھی اعتراض ہے طلاق پہ اسے بھی اعتراض ہے جناب ان چیزوں پہ مولوی آپس میں کیوں لڑتے اگلے دن ایک مولوی ہے بہت بڑا مولوی ہے وہ اگرچہ میرے مسئلہ کا نہیں ہے میرے مسئلہ کبھی ہوتا معافی نہیں تھی وہ بندہ ٹی وی میں بیٹھا ہے اسے ایک سلیم صحافی نام کا بےغیر لفافہ خور صحافی ہے, ہے وہ اسے پوچھ رہا ہے جی مولویوں میں اختلاف کیوں ہے قرآن ایک شریعت ایک دین ایک مولوی میں اختلاف کیوں ہے کوئی بریلی بن جاتا ہے کوئی دیوبندی بن جاتا ہے کوئی فلانا بن جاتا ہے کوئی ڈھمکانا بن جاتا ہے یہ کیوں ہے آگے سے مولوی صاحب نے یہ نہیں بھی اس کتے کے گلا دبائیں اس کو اس, کو اس سے معاملہ ایک ہوتا ہے تمہارے ٹی وی اینکر بکواسے کر رہے ہوتے ہیں کیوں ہوتا یا نہیں ہوتا تمہارا اختلاف کیوں ہو گیا معاملہ ایک ہے کیس ایک ہے کیس ایک ہے جج دو مختلف جج دو جج ہیں دونوں کا فیصلہ الگ الگ ہے دو وکیل ہیں کتاب ایک ہی پڑھ کے دونوں لڑ پڑے ہیں کیوں بھائی لڑے یا نہیں لڑے <سلام> بھائی وہ تمہارے کمپنیاں تو انگریزی کمپنیاں جو ہیں دو جوتے بنائے ہیں وہ دونوں آپس میں متفق نہیں ہیں ایک بات پر وہ کہتے ہیں میری ہے وہ کہتے ہیں میری آلٹی ہے لڑائی کیوں تمہاری ہے جوتی شہ ایک ہے مٹیریل ایک ہے سامان ایک ہے یار مشین ایک ہے بنانے والی اختلاف کیوں ہے نہیں سمجھا مسئلہ دو ڈاکٹر دو ڈاکٹروں کو نسخے آپس میں نہیں ملتے یار ایک بندہ بیمار چلا جائے وہ کچھ اور بتایا گا وہ کچھ اور بتایا گا دو ڈا... حالانکہ میڈیکل ان کا جناب جہاں سے پڑھ کے وہ ایک ہے دوائیاں ایک ہے سارا کچھ ایک ہے دونوں آپس میں کیوں مر رہے ہیں دونوں کے نسخے ایک کیوں نہیں یہ نہیں پوچھا اس اچھا تمہارے ملک کے اندر جو پڑھ کے آتے ہیں جناب سیاست کالجوں سے یونیورسٹیوں سے سیاست سیاست پڑھ کے سیاست پڑھ سیاست کر Re Re رہے ہیں نا باقاعدہ یہ تو بقا بطور سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے سیاست سیاست پڑھ کے آیا ہے پھر عمران خان علیحدہ کیوں ہوا ہے نواز شریف علیحدہ کیوں مورمان علیحدہ کیوں ہے یہ جناب یہ ساری جماعتیں الحد علیحدہ کیوں ہے ان کے نظریات الگ علی گا کیوں ہوگا میرے دماغ خراب ہے تمہارا سمجھاؤ میری یہ سوال کیوں نہیں کیا ان سے میں کہتا ہوں یار قسم خدا کی اس وقت جو اختلاف ہے نا جن جماعتوں کا اس نے نام لیا ہے لڑائی نظر آ رہی ہیں کہاں اس وقت تو جتنے جوتے ہم یہودیوں کی طرف سے پڑھ رہے ہیں جتنے جوتے ہمیں مشرقین کی طرف سے پڑھ رہے ہیں مشرقین ہی ہمارے مدارس کو گرانے کے بل پاس کر رہے ہیں سولہ سو مدرسے گرانے کے بل ایسے پاس ہو گیا جب تک یہ چوڑے ساتھ نہ ملتے یہ زلیل لوگ جو ہیں لبرل لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر مسلمانوں کا ملک باہر پارلیمنٹ کے لا اللہ محمد رسول لکھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور اندر بل پاس ہو رہا ہے کس چیز کا <سؤال> <سؤال> کہ جناب مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور ہمارے مولوی لوگ, لوگ جو ہے بڑے خوش ہوتے پھرتے ہیں پرویز اللہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس نے ختم نبوت والی آیت لکھوا دی ہے میں نے کہا ختم نبوت والی آیت لکھ کے نہیں چاہیے خسروں والا بل پاس کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کا جائید قرار دینا عورت کا عورت کے ساتھ نکاح کا جائید قرار دینا قسم خدا کی کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت کی تو ہی نب کے قرآن کی تو ہے کم تم کہاں لے کے جا رہے ہو لوگوں کو پٹھے بول رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی ایسے منہ کے بولنا شروع کر, یار وا, وا, وا, وا, وا, پٹواری کر دیا اور میں کیا کمال کیا؟ کو بارک قرآن کی گستاخی دلیلوں نے وہ ہی بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں جو قرآن کی آتے لکھی ہوئی ہے انڈیا کو فلم آپ پچھلی یہ سات آٹھ سال پرانی بات ہے انڈیا میں کوئی گانا نیا بنا تھا انڈیا انڈیا انڈیا انڈیا وہ گانا بنا تو پارلیمنٹ کے اندر گانا چلا کے آواز میں کلمہ لکھا ہوا میں نے اتنے سے مسلمان ہوتے تو عبداللہ بن بھائی تیرے سے بڑا مسلمان تھا اس نے تو رسول علیہ کو دیکھا ہوا تھا اس نے تو داڑھی رکھی ہوئی تھی تیرے پاس کیا تیرے پاس تو کچھ, م. کچھ م. بھی, بھی م. نہیں ہے کاشت ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے ان فطروں کی بدماشوں کی بدماشی کی سمجھ آئے ہمارے لوگ ایک منٹ سے پہلے لٹو ہو جاتے ہیں دیکھیں جی وہ بڑے عاشق رسول ہیں اب بتائیں بھائی اتنا بڑا بل پاس ہو جائے مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کرنا عورت کا عورت کے ساتھ نکاح کرنا پاکستان میں قانون بن جائے جو بنانے والا قانون ہے وہ مسلمان کھڑا ہے ابھی بتائیں بھائی اب بھی جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ مسلمان کھڑا ہے مسلمان وہ اگر یہاں پہ آتےوں کے, کے پاؤں پھسل جاتے نہیں جی نہیں ہم تو بھائی بڑے بغیر ہوتے ہیں ہم تو پھر بھی ان کے ساتھ ہی ہیں ہم تو دائیں بہن ہی ہوتے عجیب ایسے پاگلوں والی سوچ ہے عجیب امکان سوچ ہے یار بندہ ایمان پہ ایمان پہ تو کمپرومائز نہ کرے ایمان پہ تو سمجھوتا نہ کرے ایمان پہ سمجھوتا کر گیا ایمان پہ کمپرومائز کر گیا جس طرح اس وقت لندن کے اندر انہوں نے جناب مدرسے کام کیے اپنے علاقے کے اندر مدرسے کام کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا انہوں نے کہا کہ یہ ادھر کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بچے ہمارے ہاں بھیجنے یہاں سکول بناؤ ان کے بچوں کو وہی پڑھاؤ ان کے بچے جو ہے سر کو انہوں نے وہاں سے تیار کیا تیار کر کے یہاں بھیجا آ یہ سارے کے سارے آگو پتہ ہے اتنا کسی عالم کی بات نہیں سنتے جتنا پروفیسر کی بات سنتے ہیں کیوں پروفیسر کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے ٹھنڈے یخ طریقے سے بات کرتا ہے ساری سمجھ آتی ہے میں نے کہا سمجھ تمہیں اس لیے ہے کہ وہ تیرے مزاج کے مطابق بے دینی کی باتیں کرتا ہے اگر تجھے بات کرے نا قرآن حدیث کی میں کہتا ہوں قسم خدا کے مسلم آکل صحت السلام حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آکلام جب فرمایا کرتے تھے آکلام کا چہرہ مبارکہ جلال کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا آکلام جب کلام فرماتے تھے وعد فرماتے تھے کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی لشکر حملہ آور ہے اور آکل صحت السلام لوگوں کو بچانے کے لیے آواز لگا رہے ہیں بتائے بھائی اب کو لشکر کہیں سے حملہ آور ہو تو کو دیکھ کے آنے والا کیسے بتائے گا پیارے اور محترم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ حضرات خاموشی سے بیٹھے آپ پر ایک بہت بڑا لشکر غیر معمولی طریقے کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے ایسے بتائے گا یا چیف چلا کے بتائے گا یار باقی چھوڑے میں آپ کو روزمرہ کی مثال دیتا ہوں آپ کہیں پہ دو چار بندے بیٹھے ہیں کمرے کے اندر بہت بڑا سانپ اندر داخل ہو جائے آنے والا کیسے بتائے گا محترم حضرت صاحب صاحب تشریف لا رہے ہیں یہی کہے گا یا چیخ بتائیں کہ بھائی زور سے کہے گا نا تو بھائی ہر جگہ یہ نہیں میں کل سوچ رہا تھا ایک بات میں نے کہا مسلمان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں حلال جلال اور جمال انہیں سمجھ آیا ہاں حلال نہ ہو تو بندے کے اندر جو ہے نا وہ ہلالیوں والی بات نہیں آتی <سلام> جبال نہ ہو تو لوگ ہی بھاگ جائیں اگر دین دشمنوں کو خلاف جلال نہ ہو دین دشمنوں کو خلاف کافروں کو خلاف رب تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف رسول اللہ علیہ السلام کو دشمنوں کے خلاف جلال نہ ہو تو وہ بندہ بھی تیوس ہے وہ بھی بغیرت ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ غصہ کرنا حرام ہے یہ کب کہتے ہیں جب کوئی دین کی بات کرے دین کی بات نہیں مولی صاحب غصہ کرنا حرام ہے میں <سلام> نے کہا تم تو کھڑے ہو کے باہر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو تو وہاں حلال ہوتا ہے گندی گالیں گالی نکال رہے تو وہاں حلال ہو جاتا ہے جب بات آئے دین کی غلط کی تو تم کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت امین علیہ کو ایک بستی والوں پر عذاب نازل کرنے کا فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں پر ستر ہزار بندے ایسے ہیں جن کے اعمال نبیوں کے امال جیسے ذرا دیور سے ان کے اعمال نبیوں کے اعمال جیسے اتنے نیک پاک متقی پہز گار حضرت کلندر صوفی ہیں سارے ہاں کوئی غلط کام نہیں کرتے وہ تو اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ عذاب دور سب سے پہلے انہیں کو عذاب دور انہوں کی مولا وہ تو نیک ہیں اللہ تبارک نے بل نہیں آیا رب تبارک نے اس لیے سب سے پہلے عذاب ہی نہیں ہو بتائیں سب سے پہلے عزابی نہیں ہو بتائیں کیا مطلب ہے انہوں نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا وہ بےغیرت بن کے بیٹھے رہے مطلب کیا ہے ماتھ پہ بل نہیں آیا ماتھ پہ بال خوشی کی وجہ سے آتا ہے یا غصے کی وجہ سے آتا ہے بولو نا بھائی تمہارے کو بتا تو عذاب دے رہا ہے غصہ نہ آنے کی وجہ سے اور تو کہتے ہے اگر حرام تھا تو وہ تو رب رفتال کے پسندیدہ بندے بننے چاہیے تھے ان پر عذاب کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دین کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرنے والے کو کوئی بندہ کہے یہ غصہ کرنا حرام ہے تو یہ بندہ خود حرام کام کر رہا یہ خود بندہ حرام کر کام کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر غصہ کرنا فرض ہے اللہ تمار کو اطالعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں جی اللہ تمہارے کو وطار نے ارشا فرمایا میں کہ من آ من تبغن صباج تم کیڑ چاہتے تم کیا چاہتے ہو کیڑ چاہتے ہو میرے حبیب کے غلام سید سید الدین پہ چل رہے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ یہ دین سے ہٹ جائیں ان کے دل دین سے دور ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم شودا حالانکہ تم خود گواہ ہو کتابیں تم نے پڑھ رکھی ہیں اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے یہی نبی اخر الزماں ہیں اور یہی سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں دیت دیت پھر تم مخالفت کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ بم بغافل عما تعملون اللہ تبارک و تعالی تمہارے سے نہیں ہے اگلی مبارک دیکھیں اور حضور کے بنے انسار بنے یہ دو قبیلے اور مدینے میں رہتے تھے یہودیوں کا جو اس وقت طریقہ تھا بےآنی ہی آج بھی وہی طریقہ یہودی اس وقت یہ کرتے تھے کہ مسلمان مشرقین تھے نا مدینے کے اوس اور خضرج, خضرج ان دونوں کو آپس میں لڑاتے تھے جب دونوں لڑتے تھے لڑتے دے دے ان کے ہاں پیسے کی پیسے کمی پیسے ہوتی, پیسے ہوتی, ہوتی, ہوتی تو وہ دونوں جو, جو ہی ہیں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں کچھ پیسے قرض دے دو کیونکہ یہودی سارے سنارے تھے آپ کو بتا سناروں کے پاس پیسے بڑے ہوتے ہیں تو سنارے تھے تو یہ پھر اوس والے بھی انہیں کے پاس جاتے خضرج والے بھی انہیں کے پاس جاتے وہ پیسے دے دیں قرضہ ہمارا ہماری لڑائی ہے اور وہ یہودی ایسا بے غلط تھا دونوں کو پیسے دیتا تھا ادھار پہ اور ادھار پہ ایسے بھی نہیں کہ جتنے دیا اتنے واپس نہیں سود پہ دیتا تھا کیسے دیتا تھا سود پہ دیتا تھا اور ان دونوں کو لڑاتا بھی اسی لیے تھا تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑتے اور کمزور ہوتے رہیں تاکہ یہ ہماری طرف سے جو ہے نا ان کی توجہ ہٹ رہے ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں یہی کام کیا تھا یہودی نے اس وقت اور آج بھی وہی کام کر رہا دو بدماش حکومتیں ایک امریکہ کی اور ایک روس کی دونوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں جو انقلاب آیا روس کے اندر جو بدماشی پھیلی ہے وہ بھی یہودیوں کی وجہ سے سب سے پہلا کارل مارکس جو ہے جس کی جو کمسٹ کمیونزم کا یعنی کہ موجد ہے الہاد کا روس کے اندر وہ یہودی ہے اس نے جو کچھ بھی بکواسیں کی اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی اس کے مرنے کے بعد تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد دوسرا ان کا لیڈر وہ بھی یہودی کارل مارکس بھی یہودی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا آیا وہ لینن وہ بھی یہودی وہ بھی اس کا بڑا رہنما تھا اس کے دور میں پھر انقلاب آیا وہاں تبدیلی آئی اس کے بعد جو ہے وہ سٹال آیا وہ اس کا بھی حساب ایسا اور ان زلیوں نے وہاں پر داریت کہ رب کا وجود ہی نہیں رب ہے ہی نہیں یہ نظریہ نظریے کا مخالف ہوتا تھا وہ کہتا خدا ہے اسے مار دیتے اور یہی وجہ ہے کہ روس کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے یہاں تک کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اسے اٹھا کے برفانی علاقے میں چھوڑ دیتے تھے ایسے ہی برفان علاقے میں چھوڑ دوں لیکن اللہ کا فضل دیکھیں میرے مالک نے اسلام کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے برفان علاقے میں بھی رہ کر نہ مسلمان مسلمان ہی رہے اسلام نہیں چھوڑا ایک بار بھی نہیں کہا ہم اسلام چھوڑتے ہیں ہمیں یہاں سے لے جائیں نہیں کہا برفان برفوں میں پڑے رہے لیکن اسلام نہیں چھوڑا ہو تمہیں اسلام نہیں چھوڑا مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے کے نے بتایا وہ بندے نے بتا میرے ابا جی کمیونزم کے دور میں جب ان کی کمیونسٹوں کی بڑا زور تھا وہاں روس کے اندر اس نے کہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کہتا جی میرے ابا جی جو ہیں وہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے یعنی ایسے حالات کے اندر بھی چار سو سے زائد مساجد تھی وہاں مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے مسجد زمین کے نیچے تھی کسی کو پتہ نہیں چلنے چار سو سے زیادہ مساجد کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا مسلمانوں نے وہاں چھپ کے نماز پڑھتے تھے وہاں جمعہ بھی ہوتا تھا عید بھی ہوتی تھی سارا کچھ پڑھتے تھے رب تبارک وطالعہ کے حکامات اس کو بھی پورے کرتے تھے میرے ڈب نے وعدہ کیا یار وہاں ایک عالم نے بتایا عالم نوجوان عالم اس نے بتایا کہ میرے جی جو ہیں ہمیشہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کیا کرتے تھے ان کے دروازے پر لوگ چھاپے مارتے تھے کافر کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہو پکڑ لیں اسے قتل کر دیتے ہیں کہ میرے ابا جی نماز کیسے پڑھتے تھے میز رکھ کے اس کے اوپر چائے میں رکھتا تھا ابا جی جا کے نماز پڑھتے میں باہر ہی کھڑا ہو جاتا دروازے پر کہتے ہیں کوئی بھی آتے ان کی پولیس آتی ان کی فوج آتی تیر ابا کہاں ہے تو میں کہتا جی یہ چائے رکھ کے گئے ہیں ابھی اندر گئے ہیں مہمان آنے والے کہتے ہیں اس طرح کر کے میرے جی نمازیں پڑھتے نماز نہیں زندگی ساری بتائیں اتنا بڑا ظلم کیا ان کمیونسٹوں نے اور پھر یہ الہاد اور جو الحادت تھی یہ پھیلی پہلے نسرانیوں میں گئی نسرانیوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کا منکر کیا اس کے بعد پھر اہل اسلام میں آگئی گئی آج مسلمانوں کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے صحافی اینکر اور بہت بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں وہ سارے کے سارے رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور آپ کو حیرانگی ہوگی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا جو دین ہے پرویغ، حود، انتہائی ہائی کا بچہ ہے اتنا بڑا اسلام کا دشمن میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا اسلام اور رسول اللہ علیہ کے خلاف سر عمکتا ہے وہ سر عام بھونکتا ہے لیکن اس کتے کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں وہاں تین دن رہ کے آیا ہوں تبلیغ کے سلسلے میں میں وہاں گیا تھا تین دن پورے اس کی جامع مسجد میں بیان کرتا رہا ہوں آپ کو نہیں پتا کہ کتنے سارے مشکل حالات ہیں اس وقت اسلام کس دور سے گزر رہا ہے اسلام کس تنگی سے گزر رہا ہے اسلام پر کیسے کیسے لوگ حملہ آور ہیں صرف کافر حملہ آور نہیں ہے صرف جناب وہ گندہ جو ہے نا مستشرق وہی حملہ آور نہیں ہے بلکہ مستشرقین کے ان کے گند کو پڑھ کے مسلمانوں کے اندر پاکستان میں ایسے ایسے کمینے اور دین دشمن پیدا ہو چکے ہیں وہ اسلام کی چولے تک ہلا رہے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت ختم کر اور آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ حالات کہاں تک جا پہنچے لیکن جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے جو یہ کیوں کی بڑے متشدد ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں بھائی جس کے جس کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو کیا وہ پولی باتیں کرتا ہے بتائیں نا بھائی میں نے کہا تمہیں رب تبارک و تعالی نے دین کا داد نہیں دیا تمہیں احساس نہیں ہے تو جس کو ہے بول رہا ہے کم از کم تڑپ رہا ہے اسے تو تڑپ دو یار ہو سکتا ہے اس کا رونا سن کے کسی اور کو بھی ہے وہ بھی رونا شروع کر دے اللہ تبارک و تعالی نے یا مبارکہ کا شان نزول دیکھیں جی اس وقت بھی یہودی یہی کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں, دیکھیں عالمی منظر نامہ دیکھیں, دیکھیں آپ عقائد دیکھیں, دیکھیں عرضی حقائق دیکھیں آپ پاکستان اور انڈیا دونوں, دونوں آپس میں لڑتے ہیں یا نہیں, نہیں دونوں, میں لڑتے اے اے لڑتے دونوں لڑتے ہیں اور دونوں, دونوں کو اسلح امریکہ ہی دیتا ہے, دیتا ہے کیا شہن ہے یار ہے کہتے ہیں جی مولوی امریکہ کے خلاف ہوتا ہے بڑے دین کا دشمن ہے مولوی امریکہ کا دشمن ہے وہ اسلام تو ہے ہی وہاں ہمیں سمجھاتے نا اسلام تو ہے ہی وہاں بھائی میں نے کہا دونوں کو اسلح وہی دیتا اور پھر دونوں کو پھرستانز سود پہ وہی دیتا ہے پاکستان کو پیسے وہی, وہی دیتا ہے آئی ایم اے کون ہے انہی کا ادارہ ہے नहीं? پھر جناب ان کو مقروض کر کے جس طرح اس وقت انہوں نے اوسر خزرج کو جکڑ کے رکھا تھا آج انہوں نے بھی جکڑ کے رکھا ہوا کہ جکڑا ہوا جکڑا ہوا انہوں نے حالات یہاں تک پہنچا دیے دونوں کو جناب اسلح بھی دیتا ہے پیسے بھی دیتا ہے ادھارے اور پھر سود بھی لیتا ہے کتنے اتنے عرصے سے جناب آج آج, آج ہر پاکستانی چھوٹا بچے جو بیٹھا ہوا نا اس بیچارے نے آج تک ہو سکتا ہے لاکھ روپئے کٹھا نہ دیکھا ہو کہیں پڑا ہوا, ہوا یہ بھی نبے لاکھ کا مقروض ہے یہ چھوٹے بچے بھی نبے لاکھ کا مقروض ہے بتائیں بھائی بیچارے کی جیب میں ایک روپیہ نہیں لیکن مقروض یہ, یہ آخر کس نے بنایا, بنایا, بنایا, بنایا جی؟, جی انہوں نے بنایا یہ بھی ان کے غلام ہیں صرف ان کا مقصد ہے ان کو جکڑ کے رکھو کہیں بھی یہ اسلام کا نام لے کہیں بھی کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اسلام کا نام لینا شروع کرتا ہے پیسے تو نہیں ہے کہ بے چارے اسلام کا نام لینے والے تو یہی حال انہوں نے کیا اچھا دونوں کو پھر جناب اسلح بھی دیتا ہے لڑو بھی شابش اسلح کیوں دیتے ہیں لڑنے کے لیے دیتے جب وہ لڑنے لگے وہ کہتا ہے کوتے دے کر رہے ہو है? है? مجھ سے پوچھے بغیر لڑ پڑے اپنی منڈی کے لڑنے لگے ہیں تو روکنے بھی تو آگیا ہے یہ کیا طریقہ بدماش ہے یا نہیں وہ آپ اسی طرح دیکھیں پوری دنیا کے اندر دو ہی ملکوں کا سلا جا رہا ہے یا جناب ان کا امریکہ کا یا پھر روس کا دون بدماش ہیں نا دونوں کی بدماشی دیکھ, دیکھ لیں وہ جناب اسے بھی دیں گے اور اسے بھی دیں گے ادھر والے کوریوں کو بھی دیں گے ادھر والے کوریوں کو, کو بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے پھر جناب رو بھی جو بھی دو قوم میں جناب آپ کو لگے سے ایک بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے آپس میں لڑا دو اور آپ خود سکون سے یہی حال ہے آج یہودیوں کو کہاں ضرورت پڑتی ہے زور لگانے کی پیسہ ہمارا ہے مزے وہ کر رہے ہیں ہمارے عرب پاگل جو ہیں حکمران ان کے جناب اربوں خربوں ڈالر وہاں پڑے ہیں، وہ بھی سمجھتے محفوظ ہیں یہ نہیں پتا انہیں کے پیسوں سے مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مولوی یہاں تو زور لگاتے ہیں کوک پیپسی سے بچے ہیں، یہودیوں کو پیسہ جاتا ہے میں نے کہا کہ کوک پیپسی سے پانچ روپے جاتے ہیں ان کے پیسے سے روزانہ خربوں روپے کما رہے ہیں وہ بھی ذرا بول آ رہا، ان کو بھی بتا درا سمجھا ذرا جی ان ملکوں کے اندر جناب پیپسی بہا کے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب بڑا کام کر لیا ہم نے وہ پیپسی وہی ہے کہ بوتل اپنے حاکم کے سر میں مارو جس نے اردو ڈالر وہاں رکھا ہوا ہے ان کے ہاں رکھا ہوا وہی پیسے مسلمانوں کو جاتا ہے وہ مسلمان مکروز ہوتے ہیں مسلمانوں سے پیسے نچوڑ نچوڑ کے جناب وہاں جاتے ہیں مسلمان دلیل ہو رہے ہیں کاسٹ سمجھ آیا ہمارے لوگوں کو لیکن, لیکن جو لوگ بدفام ہو چکے ہیں بد عقل ہو چکے ہیں انہیں یہ کبھی بھی سمجھ آنے والی باتیں نہیں میں بات صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو اب دیکھیں جی اب ہوا کیا ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی اوسر خدرت کی وہ لڑائی بھی یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہوتی تھی کوئی نہ کوئی شوشت چھوڑ دیتے ان کو آپس میں لڑا دیتے تو ان کی آخری جنگ جو ہوئی ہے وہ بس ایک سو بیس پانی پہلے پیلے اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہمیں گھوڑا تیراکے پانی پہ لڑائی ہو جاتی میں لڑائی اور ایک سو بیس سال پورے جنگ رہی آخری جنگ جو ان کی ہوئی ہے جسے جنگ برآس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جنگ ہوئی ان کی اس جنگ کے اندر کیا ہوا ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے دونوں طرف سے اور اس کے بھی اور حضرت چین وہ یہ جنگ آ کر اس حام کے آنے سے کچھ ہی سے پہلے ہوئی اس کے بعد میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے کل سامنے اوسر خضرج کو اور کو سب کے محبت بانٹی وہ لڑتے تھے اب ان کے مقابلے اس بات پر ہوتے تھے یار اوس والوں نے ہم کیا کہیں گے ہمارے بچے کہیں گے دادا ابا اب تھوڑے جو کوئی بولے مرنا کیا موجود ہے اوسر خدرت کے باہمی مقابلے ہوتے تھے یار فلاں تو آدمی اتنے بندے رہ گئے ہم پیچھے کیوں رہ گئے چلو تم بھی چلو نے فرانا کو مار دیا ہم نے نہیں مارا ہم کیا جواب دیں گے قیامت ہمارے بچوں نے گے اس بات پہ ان کے من میں مقابلے ہوتے برداشت نہیں ہوا کہ اوسر خدرت دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک سو بیس سال جن کی جنگ رہی ہے آج اکٹھے بیٹھے ہیں. ان کے سردار مارے گئے آج اکٹھے بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا اس نے زلیل نے کیا کیا ایک یہودی تھا اس کو لے آیا اب آپ کو پتہ ہے جب دو بندوں میں لڑائی ہوتی ہے تو آپس میں پھر وہ کچھ ہو... ہوئی ہوئی باتیں بھی کرتے ہیں کچھ نہ ہوئی باتیں بھی کردیتے ہیں۔ ہوتے نہیں ہوتا۔, ہوتاً, ہوتاً, ہوتاً, ہوتاً جب دو بندے آپس میں لڑ پڑیں تو وہ جو کی ہوئی باتیں ہوئی بھی کرتے ہیں۔ ساتھ کو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ دلد دلد. تو اس طرح کہ جو باتیں ان کی تھی عوث نے خضرت, کی خلاف کی تھی، خضرت نے اس کے خلاف کی تھی اور وہ باتیں ساری شعر اشاری کے انداز میں تھی۔ شباس بن کیس خبیص نے کہا اسے اپنے یہودی کو جا کے ان میں بیٹھ کے نا تو وہی شیر پڑھنے شروع کر دے وہی شیر پڑھنے شروع کر دے وہ شیر جب اس نے پڑھے تو آپ اس میں پتا آپ کو پتا پرانی باتیں جب وہ کھیڑی جائیں تو پھر لڑائی شروع جاتی ہے دوبارہ پھر لڑائی شروع جاتی ہے وہ ایک سو بیس سال کی جنگ جو ہے وہ دوبارہ پھر جناب کروٹ لینے لگی معاملہ جو ہے ایسا ہو گیا ادھر اُس کو تلوار نہیں کرائیں کریم قلع شام کو اطلاع ہوئی آکل تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے آکل سادو شام نے فرمایا وہاں جا کر میں کیا اسلام نے تمہیں ایک نہیں کر دیا تھا میں یہودیوں کے سازشیوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہو تم یہودیوں کے سازشیوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہو تم کیوں لڑ پڑے آپس میں یہ بتاؤ کیوں لڑے ہو آپس میں تم آکل سادو شام نے سخت جلال کا اظہار فرمایا ہوا غصے کا اظہار فرمایا پھر آ کر ایسا یہ یہودی ہیں تمہیں لڑانا چاہتے ہیں اور ایک تم ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تم کسی کی باتوں میں آگے اپنے جناب گھر خراب کرنے لگے ہو آپس میں بھائی چارہ جو ہے تمہارے درمیان قائم کیا ہے اتنی محنت کے ساتھ جتنے کے ساتھ اسی کو ضائع کرنے لگے ہو کیا کرتے ہو تم یہ <تصفح> آ کر ایسا تو سامنے جب فرمایا نا انتہائی جلال میں تو پھر دونوں کے دونوں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو سمجھتا فرمائی دونوں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے <تصفح> ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ کل یہاں سے آگے گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق